کیا خوبصورت جواب اللہ نے دیا ہے اللہ نے فرمایا کہ مطلب یہ کہ میرے یہاں دلیل خائن کرنے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ تو رات پڑھا لکھا ہو گئی اول یا کیا وہ اتنا علم نہیں رکھتے کہ ان اللہ یا اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ما یسرون جو چیز یہ چھپاتے ہیں وہ مایو لنون اور جس چیز کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے لیے تو علم اور ختمان چھپانا اور ظاہر کرنا دونوں برابر قیامت میں جب اللہ تعالیٰ نے حجت اور دلیل قائم کرنا ہوگی تو کوئی تورات کو علماء کو بلا کے تھوڑا ہی پوچھے گا کہ بھئی تورات میں لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا اس کا اپنا ہی بہت کافی تو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہے ان کی صورتحال دو جماعتیں ہو گئی ایک جو تحریف کرتے تھے دوسرے جو منافق تھے